عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپن طاقت بھر اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگ کرو اور اگر حمل والیاں ہوں تو انہیں نان و نفقا دو یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو پھر اگر وہ تمہارے لیے بچہ کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دو اور آپس میں مقول طور پر مشورہ کرو پھر اگر باہم مذاکرہ کرو دشوار سمجھو تو قرب ہے کہ اسے اور دودھ پلانی والی مل جائے گی